اور بے شک تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا پھر تم نے اس کے بعد بچھلے کو معبود بنالا اور تم ظلم تھے